یا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علی سید المرسلین. اما بعد صلا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحیم والسلام وسلام علیہ رسول اللہ يا حبیب اللہ علیحاب نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطور قادری رضوی ضیاعی دامد برکاتمعالیہ نے اس پرفتم دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے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 کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا آغاز امیر علیہ سنت نے فرمایا آئیے تفسیر سیرات الجینان میں سے مزید آگے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ شاء الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا سورت الفاتحہ اس سورت کے متعدد نام ہیں جن میں مشہور نام فاتحہ فاتحت الکتاب ام القرآن اور اسب المسانی ہیں دین کے بنیادی امور کے جامع ہونے کی وجہ سے اسے کنز کافیہ وافیہ اور سبب شفا ہونے کی وجہ سے شفا اور شافیہ اور دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورت الدع تعلیم المسلہ سورت الصوال اور سورت المناجہ سورت الطفید بھی کہا جاتا ہے اس سورت کے بارے میں متعدد اقوال ہیں مکی مدنی اور دونوں جگہ مکی سورت کس کو کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں مکی صورتیں وہ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کی مدینہ طیبہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ ہجرت سے پہلے اتری خواہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو بعد ہجرت نازل ہوئی اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ میں اتری ہوں الفاتحہ میں دس مضامین ہیں نمبر ایک اللہ وجل کی حمد و ثناء نمبر دو اس کے رب ہونے کا بیان نمبر تین رحمت الہی کا بیان نمبر چار عبادت کے مستحق ہونے کا بیان نمبر پانچ لوگوں کی خیر یعنی بھلائی کی توفیق اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت نمبر چھے، اللہ عزوجل کی طرف توجہ نمبر سات اس سے مدد طلب کرنا نمبر آٹھ دعا کے آداب نمبر نو نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور نمبر دس گمراہوں سے اجتناب یعنی پرہیز سر فاتحہ کے فضائل بھی بہت ہیں چنانچ حضرت سید جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اسی دوران انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور بارگاہ نبوی میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے نمبر ایک فاتحت الكتاب اور نمبر دو سورت البقرہ کی آخری آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس حرف کو پڑھیں گے اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا دوران نماز سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر نہیں ہوا بعد میں ارض کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت نماز پڑھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا اس تجیبول اللہ وسولی اجاد ترجمہ کنزلی مان کے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوں پھر فرمایا سنو میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے, نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے فرمایا الحمد رب العالمین یہ اسب المسانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے حضرت حسینہ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحت الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے یعنی سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی دوا ہے چاہے وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی جہالت کی ہو یا کفر کی یا پھر گناہوں کی حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک انیز وہاں آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ موجود نہیں کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کے بارے میں ہم نے نہیں سنا تھا کہ اسے دم کرنا آتا ہے اس نے دم کیا جس سے وہ سردار تندرست ہو گیا اور اسے تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور دودھ پلایا جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پہلے دم کرتے تھے اس نے کہا نہیں میں نے تو صرف ام کتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ندی کریم روف رحیم علیہ افضل الصلاط و کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھ لیں جب ہم مدینے پہنچے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ اسے پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں میرا بھی حصہ رکھو بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار پر دم کرنا جائز ہے اس لیے اس سورت کو سورت الرقیہ اور سورت الشفا بھی کہتے ہیں اس حدیث میں تصریحی ہے کہ اس سورت کو ام کتاب بھی کہتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کسی بیمار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ شفا نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دم کرنے والے میں روحانیت کی کمی ہے سورہ فاتحہ کے شفا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے تفسیر کبیر میں ہے بعض گناہ گاروں پر اداب ال آنے والا ہوگا مگر ان میں سے کوئی بچہ مکتب یعنی مدرسے میں جا کر سور فاتحہ پڑھے گا اس کی برکت سے چالیس سال تک عذاب دور ہو جائے گا سو مرتبہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے آنکھوں کا علاج بزرگوں نے فرمایا ہے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگایا جائے تو بہت مفید ہے بیماریاں اور بلائیں دور ہوں سات دنوں تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھیے ایا کا نہ نستعین اول آخر تین تین بار درو شریف بھی پڑھ لیجئے بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے لا علاج مریض کا علاج جو مریض لا دوا ہو وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر اکتالیس روز تک پیتا رہے انشاء اللہ شفا ہوگی اگر آپ یہ زمزم نہ ملے تو ارکے گلاب لے لیں اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کوئے کا پانی ہی کافی ہے چاہے روزانہ ایک پلیٹ پر لکھیے یا اکتالیس پلیٹیں اکٹھی لکھ کر لکھ دیجئے لکھنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہر جگہ مین تو حمزہ، ہا دو وغیرہ کے دائرے کھلے رہے مریض ہی لکھے یہ ضروری نہیں کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے دنیاوی آفت سے نجات کا عمل بھی سن لیجئے جو شخص کسی دنیاوی بلا میں پھنس گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نیم کو الحمد کے لام میں ملا کر پڑھا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح ملا کر پڑھے انشاءاللہ اللہ عزوجل اس سے نجات ملے گی درو ش بنا, بنا. بنا. اللهم علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و الیہ و صحبہ و بارک و صلی فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم ہے جو مج پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و صحبہ بارک و وسلم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد رب العباد اجدل ہوتا ہے ترجمہ کنزول ایمان اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ صدر الفاظ الحضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا ہے خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جو سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چوگل خوری سے یہ سب ممنوع اور حرام ہے حضول نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل السلاط و تسلیم نے فرمایا جس نے نر و شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے یہ جی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اس کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے حضرت علامہ یاہیا بن شرف نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس شخص نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت علامہ خطابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جتنے پیسوں کا جوا کھیلنے کو کہا تھا اتنے پیسوں کا صدقہ کریں مگر صحیح وہ ہے جو محققین نے کہا اور یہی حدیث پاک کا ظاہر ہے کہ صدقہ کی کوئی مقدار معین نہیں آسانی سے جتنا صدقہ کر سکے کر دے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد انیس صفحہ چھ سو پر فرماتے ہیں سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے جوا کی تعریف یاد کر لینی چاہیے جوا کی تعریف سنیے جوا کو عربی میں قیمار کہتے ہیں اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت میر سید شریف جرجانی قدسہ سرربانی کہتے ہیں کہ ہر وہ کھیل ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی یہ قمار یعنی جوا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج کل دنیا میں جوئے کے مت طریقے رائج ہیں ان میں سے چھ یہ ہیں لاٹری اس طریقے کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں پھر قرآندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے یہ بھی جا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے پرائز بانڈ کی پرچی حکومت پاکستان دو سو ساڑھے سات سو پندرہ سو پچہتر سو پندرہ ہزار چالیس ہزار روپے کی قیمت کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کرتی ہے اور جدول کے مطابق ہر ماہ قرآندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے اور اسے جب چاہے بھنا یعنی کیش کروا سکتا ہے یہ جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے اور جوئیں میں داخل نہیں لیکن اس کے متوازی بعض لوگ انعامی بانڈس کی پرچیاں بیچتے ہیں ان پرچیوں کی خرود و فروخت غیر قانونی ناجائز و حرام ہے کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈ اپنے ہی پاس رکھتا ہے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 موبائل میسیجز اور جوا موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں جس میں مثلا کون سی ٹیم جیتے گی یا پاکستان کس دن بنا تھا درست جوابات دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلا دس روپے کٹ جاتی ہے جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے یہ بھی جوا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نمبر چار معمہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے انعامات کی تعداد تین یا چار یا اس سے بھی زائد ہوتی ہے لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلیں تو قرآندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں اس کی شرکت دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک مفت نمبر دو معمولی فیس دے کر اگر شرکا سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے تو اور کوئی معنی شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے جس میں شرکا سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے رقم ڈوب جاتی ہے یہ سورج جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نمبر پانچ پیسے جمع کر کے قرآندازی کرنا بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرآندازی کرتے ہیں جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی یہ بھی جوا ہے کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے اس طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے جس کا نام قرآندازی میں نکل آیا اسے یہ کتاب دی جائے گی یہ بھی جوا ہے یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرآندازی کر کے انعامات دیتی ہیں یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی نمبر چھ ہمارے یہاں مختلف کھیل مثلاً گھڑ دور کرکٹ کیرم بلیرڈ تاش شطرنج وغیرہ دو طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا یہ بھی جوا ناجائز اور حرام ہے کیرم اور بلیئرڈ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا یہ بھی جعا ہے بعض نادان گھروں میں مختلف کھیل مثلاً تاش لوڈو پر دو طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی جوا ہے اور جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے جوا کھیلنے والا اگر نادم ہو امیر اللہ اب توبہ کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ توبہ کس طرح کرنی ہے کہ جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی از وجل میں سچی توبہ کرے مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام رہے گا اس ضمن میں میری رہنمائی کرتے ہوئے میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے اور اس سے براد یعنی نجات کی یہی صورت ہے کہ جس جس سے جتنا جتنا مال جیتا ہے اسے واپس دے یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس دے یا ان میں جو عقیل و بالغ ہو ان کا حصہ ان کی رضا مندی سے معاف کرا لے باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے نہ ان کا نہ ان کے ورثہ کا ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دے اگرچہ خود اپنے ہی محتاج بہن بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو دے دے آگے چل کر مزید فرماتے ہیں غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا اتنا تو نہیں یا ان کے وارثوں کو دے یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے تصدق یعنی صدقہ کرے اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنی ہے کہ مثلا ایک شخص سے دس بار جوا کھیلا تھا کبھی یہ جیتا کبھی یہ اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کی مقدار مثلاً سو روپے کو پہنچی اور یہ خود سب دفعہ کے ملا کر سوا سو جیتا تو سو برابر ہو گئے پچیس اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے رہے اتنے ہی اسے واپس دے ولہ حاضر قیاس یعنی اسی پر اور قیاس کر لیجئے اور جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کون کون لوگ تھے کتنا مال جوئے میں جیت لیا وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے اور اس تمام مدت میں جس قدر مال جوئے سے کمایا ہوگا اتنا مالکوں یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے عاقبت یوں ہی پاک ہوگی واللہ تعالی عالم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو الله تعالی الحمدللہ رب العالمین مٹھے مٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکسر سنتیں سنت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعیرات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں ملکوں میں دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی انتجا ہے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ازم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 اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الحمد للہ رب العالمین علی سید المرسلین جز اللہ سید نام مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ صلی مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ, اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمان درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبات فرما ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہر مسلمان کی بیماری قرض داری بے روزگاری بے جامقم بازی بے اولادگی اور ہر طرح کی پریشانی دور فرمان اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمان دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمان جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی <سلام> رحم فرمام صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شاست کر داد کل اسلام رضا کے واسطے واس مارو سری ماروے پت سری چن ہمیں گنجنے گا کے واسطے گو سے بچا ایک پیارا سب دی واحد دلیا گے واسطے بل برارا سچ سکر گل گوبرا دے حسن سار بل حسن اور گوسائی واسطے سس بندہ راتا جس واسطے سوائے نسر بال کسدا سال سور رسارے دین موہیا بھی دا گیا شا سائے سورے کے بہت سے دیر ادر ہم کر نار بنگلزار کرتا بکاری بادشاہ واس سے پانے کو ج <تصفيق> مالا جمالیا کے سی دیے رودی گرم کے لیے کال پد لا بسا گدا گے واسطے اس کی ان کی مانگے واقعے ہم دہلی بیٹھے کال کے لیے کر شہید عشق کے بے ریش کے واسطے اس کو اچھا کو ستھرا جان نور کرچھ پیارے شمشی بل واسطے تو جہاں میں جانے پاد رسول اللہ حضر حضرت آلے رسول الف کے چہرہ راسر میں ہے سوریا دین وی رے باس آگے واسطے آہ نام دین و سوریا سدامی رب سلام عبد جیرا احمد نے عطا کر چشم سر سوزے خدا کیا پتا احمد رضا واسطے اس کے احمد میں اتا کوا چشمے سر سوزے جکرے یا خدا آر اور احمد رضا گے سد کا علم ع ہر ایک گدا